بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا اللہ ان کنتم مؤمنین یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو بس ایمان آمد والے آمد تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب, جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر تو کرتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں لیکہ ہم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربهم ومغفرت ورزق کریم یہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو نکالا تھا جبکہ مومنوں کی ایک جماعت اس کو ناپسند کرتی تھی وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ وہ واضح ہو گیا تھا آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہاں کے لیے جاتا ہے اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں ہے چون چکون تل بلو خری حل میم اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں اذ ربكم لكم ممدكم من اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے پھر اللہ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو ایک ہزار فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے وما جعله الله الا بشرا ليتطمئن به قلوبكم ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم اور اللہ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ ل ويذهب ويذهب اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تمہیں تسکین دینے کے لیے تم پر غنودگی تاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے فثبتوا آمنوا قلوب الرعب فوق منهم اس وقت کو یاد کرو جب, جب آپ کا رب, رب, رب, رب فرشتوں رب کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ میں ابھی کفار کے دلوں میں روب ڈال دوں گا سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابَ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے ان عذاب النار سو یہ سزا چکھو اور جان لو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے کافروں سے میدان جنگ میں مقابلہ کرو تو ان سے پیٹ مت پھیرنا چہل او مچن اور جو شخص ان سے اس موقع پر پیٹ پھیرے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مستثنا ہے باقی اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے غزب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانا دو ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے چلم چک چلو کن روم چل رو چلا کن روم وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا وَلِيُ بِلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حسنا. ان إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا اور جب آپ نے مٹھی بھر خاک پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی اور تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے بلا شبہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ایک بات تو یہ ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے آ موجود ہوا اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے اور تمہاری جمیت تمہارے ذرا بھی کام نہ سکے گی گو کتنی زیادہ ہو اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے یا ایوہا الذین آمنوا اطیعوا الله ورسولہ ولا تولو عنہ وانتم تسمعون ولا تکونو کالذین قالو سمعنا وہم لا يسمعون اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روح گردانی مت کرو اور تم سنتے ہو اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں ان شر بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو ذرا نہیں سمجھتے اور اگر اللہ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا اور اگر ان کو اب سنا دے تو وہ ضرور بے رخی کرتے ہوئے روگردانی کریں گے اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو جب کے رسول تم کو تمہاری حیات بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے خواب اور تم اس فتنے سے بچو کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں اور یہ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيبَاتِ لَعَلَّكُمْ <تَشْكُرُون> اور اس حالت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں سو اللہ نے تمہیں رہنے کی جگہ دی اور تمہیں اپنی نصرت سے قوت دی اور تمہیں نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر کرو کروان ایمان والو تم اللہ اور رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو اور تم جانتے ہو وہ علم انما اموالکم واولادکم فتنہ اجر اور تم اس بات کو جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے اور اس بات کو بھی جان لو کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذين आमनوا تتق اللہ یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئیاتکم و یغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے لئے حق و باطل میں امتیاز کرنے والی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجیے جب کافر لوگ آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے اور جب ان کافروں پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کلام سن لیا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ دیں یہ تو کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں بن علیم اور, اور جب ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ, اللہ بلد اگر بلد یہ قرآن تیری بلد طرف سے واقعی ہے سب تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک آزاد لیا اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو آزاد دے اور اللہ ان کو آزاد نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں اولیا کن اکثر لا يعلمون اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ سزا نہ دے حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی بھی نہیں اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہی ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِعَ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف یہ تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو پون پوندین کفرو جہ نیو شون بے شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکے سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے پھر وہ مال ان کے حق میں باعث سے حسرت ہو جائیں گے پھر مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے فی تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے پس ان سب کو ایک اکٹھا ڈھیر کر دے پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے یہی لوگ پورے خسارے میں ہیں آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو سابقین یعنی کفار کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویكون الدین کلہو للہ فإن انتهو فإن اللہ بما يعملون بصیل اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے آوال کو خوب دیکھتا ہے سوئی اور اگر یہ روگردانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تمہارا رفیق ہے وہ بہت اچھا رفیق ہے اور بہت اچھا مددگار ہے جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے پانچواں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور کرابتاروں کا اور یتیموں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے جو دن حق و باطل کی جدائی کا تھا جس دن دو فوجیں بھڑ گئی تھیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والرجس اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي كان مفعولا جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے بہت نیچا تھا اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے تاکہ کر ڈالے اللہ ایک کام جو مقرر ہو چکا تھا تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر یعنی یقین جان کر ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر یعنی حق پہچان کر زندہ رہے بے شک اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اذن ر کہ اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولكن الله سلم انه بذات الصدور جبکہ اللہ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی اگر وہ آپ کو زیادہ دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے لیکن اللہ نے بچا لیا وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے. جبکہ بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم دکھائے تاکہ اللہ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو مقرر ہو چکا تھا اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لقيتم اللہ كثيراً لعلكم اے ایمان والو جب تم کسی مخالف فوج سے بھیڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو و اطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلن وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع اور اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرتے رہو آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرو یقینا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِیَارِهِمْ بَطَرًا وَرِعَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ان لوگوں جیسے نبنوں جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خودنمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روپتے تھے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والا ہے وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب جبکہ شیطان ان کے اعمال انہیں خوشنما کر کے دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں لیکن جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب والا ہے مرض ومن يتوكل على اللہ فإن اللہ جبکہ منافق کہہ رہے تھے اور وہ بھی جن کے دلوں میں روک تھا کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ بلا شک و شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے کاش دیکھتا جبکہ فرشتے کافروں کی روح قفس کرتے ہیں ان کے منہ پر اور سرینوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیںرونیوں کے حال کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اللہ کی آیاتوں سے کفر کیا پس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا یقینا اللہ حوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔ دینك بان الله لم يكن غير النعمه انعمها على قوم حتى يغيروا یہ کہ اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی اور یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے مثل حالت فرونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں چھٹلائیں پس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فیرونیوں کو ڈبو دیا یہ سارے ظالم تھے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروں فہم لا یؤمنون تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرہ وہم لا یتقون جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور وہ ذرا نہیں ڈرتے پس اگر آپ انہیں لڑائی میں موجود پائیں تو انہیں ایسی عبرتناک سزا دیں کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی سطح پر ان کا معاہدہ ان کے آگے پھینک دو اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا خیال کہ وہ بھاگ نکلے یقیناً وہ آجز نہیں کر سکتے تم ان کافروں کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق دلوقتي قوت اور تیار بندھے ہوئے گھوڑے فراہم کرنے کی تیاری کرو کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے ساتھ اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں خوب جانتا ہے جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا وَإن جنحوا اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ یقیناً وہ بہت سننے والا جاننے والا ہے وَإن أن فإن حسبك الله هو أيدك بنصره وبالمؤمنين اگر وہ تجھ سے دگا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے لَوْ الْأَرْضِ اللَّهَ <حَكیم> ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے وہ غالب حکمتوں والا ہے اے نبی تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی جو تیری پیروی کر رہے ہیں نبیلین سو رو الف من الدین کفروں کو نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلائیے اگر تم میں 20 بھی سبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں ایک سو ہوں گے تو وہ ایک ہزار کافروں پر غالب رہیں گے اس لیے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فئیکم منکم مئت صابرت یغلبو مئتین مِنكُم ألفٌ يغلبوا ألفين بإذن والله مع الصابرين اچھا اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی توانی ہے پس اگر تم میں سے ایک سو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس جنگی قیدی آتے جب تک کہ وہ زمین یعنی میدان جنگ میں خوب کمریزی نہ کر لے تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں کوئی بہت بڑی سزا ہوتی فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا وَاتَّقُوا إِنَّ اللَّهَ غفور و رحیم بس جو, بس جو بس کچھ حلال, حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو یقیناً اللہ غفور و رحیم ہے خيرا خيرا رحیم اے نبی جو قیدی آپ لوگوں کے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دو اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا اور اللہ علم و حکمت والا ہے وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ نَصْرٌ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور مدد کی یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ جن کے اور تمہارے درمیان صلح کا معاہدہ ہے تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے بَعضُهُمْ بَعضُ إِلَّا هُتَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ <كَبِيرٌ> آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہو جائے گا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد پہنچائی وہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی وین اللہ ان اللہ علیم اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا پس وہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں اور رشتے ناتے والے اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے